السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الا اللہ شریک لا واشد محمد ابد بعد آج کے خطبے کا موضوع تھا مساجد کی تعظیم اور ان کا اہتمام کرنا ان کا خیال رکھنا امام محترم نے اس موضوع پر بڑا ہی بڑی خطبہ ارشاد فرمایا انہوں نے فرمایا کہ بندو اللہ تعالی سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یہی انسان کی کامیابی کا راز ہے دنیا اور آخرت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی بات کا بار بار حکم دیا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین سے ڈرے جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے اس دنیا میں کائنات میں سب سے بہترین جگہیں اللہ رب العالمین کی مسجدیں ہیں اللہ رب العالمین کا گھر ہیں یہ مسجدیں اللہ رب برامین کو بہت محبوب ہیں اور ان مسجدوں میں انسان اللہ تعالیٰ کے بات کرنے کے لیے آتا ہے اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے احبالبلاد اللہ مساجدہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ ہیں اللہ تعالیٰ کی مسجدیں صحیح مسلم کی روایت ہے اس لیے کہ ان مسجدوں میں اللہ کی بات کی جاتی ہے ذکر اذکار کیے جاتے ہیں سارے مومن اکٹھا ہوتے ہیں اللہ کے دین کا شائع کا اظہار ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں جنہیں اللہ رب الامن نے اپنی طرف انہیں منصوب کیا ہے ان کی عزت اور ان کے شرف کی مناسبت سے اور مسجدوں کی تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقرب بندے ہوتے ہیں اللہ رب العمین الفرمایا ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے وزیرف ابراہیم القواد و اسماعیل کی ابراہیم علیہ السلاطلام اللہ رب العامن کے گھر کی بنیادوں کو کھڑا کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اسماعیل علیہ السلاطلام بھی مسجد کا دور سر نماز کے قائم کرنے پر نہیں ہے منحصر بلکہ مجدوں سے علم کی شمائیں پھوٹتی ہیں آیتوں کی قرآن کی حفاظت کی جاتی ہے انہیں یاد کیا جاتا ہے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور اللہ ابرامن کے فرشتے رحمت لے کر کے نازل ہوتے ہیں اور ان مسجدوں میں خیر کی طرف لوگ سبقت لے جاتے ہیں اور جو اہل ایمان ہیں ان کے ایمان کو تازگی اور جلا ملتی ہے گناہوں کو دل دیا جاتا ہے دلوں کو اللہ حرب علامین ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیتا ہے ہمارے نفس کی تربیت ہوتی ہے صفروں کے اندر ہمارے اتحاد پیدا ہوتا ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے دین اسلام نے سب سے زیادہ مسجدوں کا احتوام کیا ہے اور اس طریقے سے اس کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کا وہ مقام دیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے پہنچتے ہیں قبا تو ہاں مسجد کی تعمیر کی اس کے بعد جب مدینہ پہنچے تو آپ نے مدینہ میں بھی جا کر کے مسجد کی تعمیر کی ہمارا دین مساجد کی تعظیم پر ابھارتا ہے اور اس کے اہتمام کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے اس کی صفائی کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے اور ہمیں یہ بھی حکم دیتا ہے کہ جب مسجد کی طرف آئیں چونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے تو شور شرابہ کی بغیر خاموشی کے ساتھ وقار کے ساتھ اور حدو کی اور سنجیدگی کے ساتھ مسجدوں کی تفرق کریں اور مسجدوں کے اندر کسی بھی طرح کی معاشیت کرنا اس کا جرم اور بڑھ جاتا ہے جیسے غیبت کرنا چغل خوری کرنا حرام چیزوں کو دیکھنا گانے وغیرہ مسجد کے اندر بیٹھ کر کے سننا یہ ساری چیزیں گرج حرام ہیں لیکن مسجد میں کرنے سے ان کی حرمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے ہمار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب آپ مسجد طرف آتے تھے خوش و کے ساتھ آتے تھے انتہائی وقار کے ساتھ آتے تھے اور اس طریقے سے جب اذان ہو جاتی تھی اذان کے بعد مسجد سے نکلنا یہ جائز نہیں ہے اللہ یہ کہ انسان کے پاس کوئی ضرورت ہو ایسے ہی آپ جب مسجد میں داخل ہوتے دعا پڑھتے مسجد سے نکلتے دعا پڑھتے تحت المسد پڑھتے اور اس طریقے سے اللہ ابامین کا کثرت یا ذکر کرتے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم مسجدوں کو دنیاوی خرید و فروغ سے پاک و صاف رکھیں اور اس طریقے سے اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کا اعلان کرنا بھی مسجد کے اندر منع کیا گیا ہے دنیا کی گفتگو کرنے سے منع کیا گیا ہے تاکہ ایک بندہ اللہ کے ذکر کے لیے دعا کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے اور اس طریقے سے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور زیادہ مضبوط ہو جائے مومن کو چاہیے کہ اس بات کی کوشش کرے کہ اسے پہلی سب مل جائے اور تقبیر الاحرام مل جائے اللہ قصور صلام کے حدیث ہے لویہ الم اللہ فلائے وصف المجو اَل اللہ کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صف کے اندر اور اذان کے اندر کتنا اجر اور ثباب ہے تو لوگ اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے اور اگر اس کے لئے قرآن دادی کی جائے تو لوگ قرآن دادی بھی کریں گے بخار مسلم روایت ہے اسی طریقے سے مسجد کی تعظیم یہ بھی داخل ہے کہ جو انسان مسجد کی تعظیم کرتا ہے یہ اس کے دل کے تقوا کی دریل ہوتی ہے جیسا کہ اللہ مت علی کا امین و عظم شاہ اللہ فع النحا تقول قروب جو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی, کی تعظیم کرتا ہے یہ انسان کے دل کی تقوی کی علامت ہوتی ہے اور اللہ قسل صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سات لوگوں کو آخرت میں قیامت کے دن عرش کے میدان محشر میں اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کی بشارہ سنائی ہے انہیں میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے جس کا دل مسجد سے لگا ہوگا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اس طریقے سے اللہ قسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے واپس ہوتے تو مسجد میں جاتے دو رکات رماد پڑتے اس کے بعد گھر تشریف لاتے یہ بخاری مصرف روایت ہے مسجد کی تعمیر کرنا جنت میں محل بنانے جیسا ہے اللہ کے سور صحدی ہے مم بنا اللہ مسجد اب تغیب ہی وجاللہ بن اللہ الب تنفر جن جو اللہ رب الامن کی خوشنودی کے لیے اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اربان اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے اس طریقے سے جو آدمی مسجد میں آتا ہے اللہ ہر العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ جو بھی آدمی اچھی طریقے سے ردو کرتا ہے اور مسجد میں آتا ہے اور اللہ نے اس کے لیے جو وہ دو رکا و رکاطعت مسجد وغیرہ پڑھتا ہے تو اللہ حرب العالمین اس کے لیے ہر قدم پر نیکی لکھتا ہے اور اس کے درجے کو بلند کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے بلکہ مسجد میں انتظار کرنا یہ سرحدوں کی حفاظت جیسا ہے اللہ کےسور صاحب السلم کے حدیث ہے جو بھی آدمی مسجد میں آتا ہے چاہے صبح میں یا شام میں تو جب جب وہ مسجد آتا ہے چاہے شام میں آئے صبح میں آئے تو اللہ حربرام اس کے لیے جنت کے اندر مہمان نوازی کے سامان مہیا کرتا ہے اے اللہ کے بندول اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ جب ہم مسجدوں کو آئیں تو زینت اختیار کر کے آئیں یا بنیاد دماخ و زینت کمند مسجد جب مسجد آؤ تو زیب و زینت اختیار کر کے آؤ ہمارا دین ہمیں اس بات کی تربیت کرتا ہے کہ اللہ کے گھروں کا احترام کریں اس کی توقیر کریں اس کے لیے اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کر کے آئیں خوشبو لگا کر کے آئیں مسوا کر کے آئیں اللہ, کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اچھے کپڑے پہن کر کے نماز پڑھے کیونکہ اللہ اقبام الباد کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس کے لیے زیب و زینت اختیار کرو اور اس طریقے سے ماں نے فرمایا کہ اگر میری امت پر یہ بات زیادہ مشکل نہ ہو جاتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسوا کرنے کا حکم دیتا اس لیے مسوا کرنا واجب نہیں ہے لیکن یہ سنت ہے اس سے انسان کے منہ کی پاکیزگی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے خوش ہوتا ہے اسی طریقے سے مسجد کی تازی میں بھی داخل ہے کہ ہم نمازیوں کو تکلیف نہ پہنچائیں ان کی گردلوں کو نہ پھیلانگیں اور اس طریقے سے جو بدبودار چیزیں ہیں ان چیزوں کو کھا کر کے نہ آئیں جیسے کچی پیاز ہے کچھی لہسن ہے یا مولی وغیرہ ہے ان چیزوں کو کھانے سے آنے سے نے منع فرمایا ہے اس سے ماضیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اللہ کے سر صلاح کے حدیث ہے من اکر البا صلی اللہ وسم القرأۃ فلاح پربن مسجد نہ فعین الملائی بنو آدم کہ جو آدمی کچھی پیاز یا کچا لہسن یا مونی کھا کر کے آئے تو ہمارے مسجد کے قریب نہ آئے کیونکہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انسانوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے ایسے ہی بدبودار یا گندی چیزوں میں یہ بھی داخل ہے جیسے انسان سگریٹ پی کر کے مسجد میں آتا ہے سگریٹ پینا حرام ہے اور اس طریقے سے مسجد میں پی کر کے آنا اور زیادہ یہ چیز حرام ہو جاتی ہے یا اس طریقے سے انسان موزے پہنتا ہے اور اس کے موزے سے بدبو آتی ہے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے اور ایسے انسان جو ہے ایسے کپڑے پہن کر کے آتا ہے جو کپڑے صاف ستھرے نہیں ہوتے ہیں کام کرنے والے کپڑے تو اس کی وجہ سے بھی نمازیوں کو اللہ کے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے لہذا مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے تو انسان کو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے خاص طور سے جمعہ کے دن کہ انسان اس کا اور زیادہ اہتمام کرے کیونکہ یہ بھی مسجد کی تعظیم میں داخل ہے اے اللہ کے موحدین بندے اللہ کی زمین میں اللہ کے جو گھر ہیں یہ بہت ہی زیادہ مقدس مقامات ہوتے ہیں لہذا ان گھروں کو اللہ کی مسجدوں کو ان چیزوں کے لیے استعمال کرنا جن کے لیے ان کو نہیں بنایا گیا ہے یہ قدام جائز نہیں ہے یہ ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم مساجد اور مساجد سے ملی ہوئی تمام چیزیں جیسے ہیں یا مسجد کے اندر پائی جانے والی تمام چیزیں ہیں کرسیاں ہیں یا اس طریقے سے اے سی وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا ہم خیال رکھنے اور اس طریقے سے ان کا غلط استعمال نہ کریں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کی مسجد کے اندر ایک عورت مسجد کی صفائی کرتی تھی جب اس کی وفات ہو گئی لوگوں نے اسے دفن کر دیا اور ہمارے بھی کوئی اطلاع نہیں دی جب کچھ دن گزر گئے آپ نے اس خاتون کو نہیں دیکھا تو پوچھا وہ خاتون کہاں ہیں لوگوں نے کہا کہ ان کی وفات ہو گئی تو ہمارے نبی نے کہا کہ مجھے ان کی قبر بتاؤ آپ ان کی خبر پر تشریف لے گئے اور جا کر کے ان کے لیے جنازے کی نماز پڑھی اور ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسجد کی تنظیم کا صفائی کرنا اور مسجد کا خیال رکھنا یہ کتنا زیادہ عجر اور ثواب کا کام ہے اور ہمارے دین کے اصول میں سے یہ بھی اصول ہے کہ دنیا کے اندر صرف تین ایسی مسجدیں ہیں جن میں اجر و ثواب کی نیت سے عجر و ثواب کی نیت سے, سے آدمی سفر کر سکتا ہے انہی میں سے سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے جہاں پر ہی نماز کا ثواب ایک لاکھ ملتا ہے جو دنیا کی سب سے پہلی مسجد ہے جہاں انسان حج کرنے اور عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے جیسا کہ اللہ اناید ادناس لل لزی بیکہ مبارک عہد اللہ کی اس دنیا کے اندر سب سے پہلا گھر جو اللہ ابراہین کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ کے اندر ہے بابرکت گھر ہے اور پوری دنیا والوں کی ہدایت کا سر ہے اللہ رب العالمین نے اس بیت اللہ کا حج واجب کر دیا ہے اس کا طواف کرنا واجب اور فرض کر دیا ہے جو آدمی اس کی طاقت رکھتا ہے استطاعت رکھتا ہے اور خان کعبہ کو تمام دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا ہے اور وہاں پر ایک نماز کا عجر دیگر مسجدوں کے مقابلے میں ایک لاکھ ملتا ہے فضیلت کے اعتبار سے دوسری مسجد مسجد نبوی ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسجد کو تعمیر کیا اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نمازیں پڑھائی وہاں پر ایک نماز کا سواب دیگر مسجدوں کے مقابلے میں مسجد حرام کو چھوڑ کر کے ایک ہزار ملتا ہے تیسری مسجد مسجد اقسہ ہے جو ہمارا پہلا قبلہ تھا اور جہاں سے ہمارے نبی صلی اللّہ علیہ وسلم نے اصرا کیا اور وہاں سے نعراج کا واقعہ پیش آیا یہ تین ایسی مسجدیں ہیں جن کی طرف اجر و ثواب کی نیت سے آدمی سفر کر سکتا ہے اللہ کے بندو مسجدیں مسلمانوں کی عزت کی جگہیں ہیں اور مسلمانوں کی شرف اور ان کے دین کا شعار ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے نماز سے اللہ کے ذکر سے اور اس کی خدمت کرتا ہے اللہ ہر بلانے اس کو بلندی عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو سعادت مند بنا دیتا ہے اللہ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اور مسجدوں کے اندر کتاب و سنت کی تعلیم دینا اور لینا یہ اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے مسجدوں کو آباد کرنا انہیں میں یہ چیز بھی داخل ہے اور اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی احیاء ہے وقت کے اندر برکت ہے عمل کے اندر برکت ہے اس سے انسان کے نفس کی صلاح ہوتی ہے اور بچے کی صلاح ہوتی ہے اور جو انسان مسجدوں کے اندر خیر سے محروم ہو گیا یا اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو خیر سے محروم کر لیا ایسے آدمی کو بہت زیادہ فضل چھوٹ گیا جیسا کہ اللہ ہر غلامین نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے یہ باتیں انہوں نے پہلے خطبے کے اندر شاید فرمائی دوسرے خطبے کے اندر فرمایا کہ بندو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اور مسجدیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں ان کا ادب کر کے ان کا احترام کر کے اللہ تعالیٰ سے اضرے کی امید رکھو اور مسجدوں کے اندر جو لوگ آتے ہیں ان کے احساسات کے خیال رکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے بہت ساری چیزیں ایسی دیکھی گئی ہیں جو مسجدوں کے لیے مناسب نہیں ہیں انہی میں سے یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی گاڑیاں ایسی جگہ لا کر کے کھڑی کر دیتے ہیں جس سے نمازیوں کو پیدل چلنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے یا مسجد کے جو پڑوسی ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے لہذا اس کا خیال رکھنا چاہیے اسی طریقے سے جوتوں کو مسجدوں کے دروازوں کے سامنے چھوڑ دینا اس سے بھی لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے خاص طور سے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں یا اس طریقے سے وہ لوگ جو اپاہج ہیں ایسے لوگوں کو آنے میں مسجد میں اور نکلنے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے لہٰذا ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اسی پر اپنے, اپنے خطبے کا انہوں نے اختتام فرمایا اور اس کے بعد انہوں نے دعائیں کی اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے درود السلام پڑھا اور اس طریقے سے تمام مسلمانوں کے لیے سب کے لیے انہوں نے دعائیں فرمائیں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہر براہمی ہمیں مسجدوں کا کے آداب, کے آداب کا خیال رکھنے کی توفیق دے اس کی تعظیم کرنے کی توفیق دے اللہ تعالی ہمیں ذکر و کار کی قرآن کی تلاوت کی توفیق دے اور اللہ ہر براہین ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھ امین و سالامین محمد والا علیہ و صابین و جداکم اللہ خیر و سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ